نبا ابراہیم اے محبوب آپ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے ماتا جب آپ نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا تم کن بتوں کی پوجا کرتے ہو اب ان کا لفظ یہاں چچا کے معنی میں ہے جیسا کہ آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ لفظ ابن کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بولے وہ بدھو اصنا من ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں فنا وہا عفین اور ہم ان بتوں کے سامنے عبادت کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں آکف کے معنی ہوتا ہے احتکاف کرنے والا جم کر بیٹھنے والا تو ہم بتوں کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں آج بھی ہندوستان میں جائیں ہند میں جائیں تو مندروں میں یہ ہندو کئی کئی گھنٹوں تک بدھ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کم از تد جب تم ان سے باتیں کرتے ہو تو وہ تمہاری بات سنتے ہیں او یون یا وہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں او یا در یا اگر تم ان کی پوجا نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں بول ایسی تو کوئی بات نہیں نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں بل وجد نہ انا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا کداری کا اسی طرح یہ فالون وہ کیا کرتے تھے کالا آپ نے فرمایا تم ما کن تم انتم آبا اکم ال اف بتاؤ تو صحیح کہ جن پوجہ کرتے ہو اور تم سے پہلے آبا اجال پوجا کرتے رہے ہو <اللِّ> وہ تو میرے دشمن ہے یعنی میں ان بتوں کا دشمن ہوں تو یہ بتاؤ کہ یہ بت کیا اب مجھے نقصان دے سکتے ہیں میں تو دشمن ہوں اگر یہ کسی کو نقصان دے سکتے ہوتے تو مجھے یہ سب مل کر ہلاک کر دیتے سارے ہی جو مندروں سے نکل کر چل کر آتے اور مجھ پر حملہ کر دیتے اللہ رب العالمین چونکہ یہ بتوں کی پوجا بھی کرتے اور رب العالمین کو بھی مانتے تھے تو فرما جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب دشمن ہیں اللہ رب العالمین سوائے اللہ رب العالمین کے کہ وہ میرا خالق ہے وہ میرا مالک ہے اللذی خلقنی وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا فہو یہدین اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے وہی میری رہنمائی فرماتا ہے والذی لدی ہوا یو اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے وہ یسقین اور پلاتا ہے کھلانے والا اور پلانے والا اللہ تعالیٰ ہے یہاں پر ایک سوال شاید پیدا ہو کسی کے ذہن میں کہ جب ہم کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر یہ دعا کرتے ہیں جو حدیث پاک میں سکھائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآले وآले وسلم اس طرح دعا کرتے اللہ من اتعمنی وسطی من سقونی یا اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہتے ہیں اللہ مجھے کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اور مہمان میزبان کے لیے اس طرح دعا کر رہا ہے کہ پروردے اس نے مجھے کھلایا تو مفسرین نے فرمایا یہاں پر کھلانے اور پلانے سے حقیقی مراد ہے حقیقی طور پر دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور باقی جو بھی ہے وہ ذریعہ ہے وسیلہ ہے سبب ہے تو حقیقت اور مجاز کا فرق ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کھلایا کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا حدی سے پاک میں فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرا شکرہ ہے تو یہ اس کے لئے دعا ہے اسلام نے ظاہری اسباب کا انکار نہیں کیا اسلام کوئی ہوائی مذہب نہیں ہے کیسے تصورات ہوں کہ جو ہر وقت سمجھ سے بالتر ہوں اسلام نے اسباب کو تسلیم کیا لیکن کہا کہ تمہاری نظر ہمیشہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے یعنی کوئی بھی تمہاری مدد کرے کسی سے بھی مدد مانگو عقیدہ یہی ہو کہ حقیقی طور پر مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ عیدا مرت فہو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفاتہ فرماتا ہے اب حضرت عیشا علیہ السلام کا یہ قول بھی قرآن پاک میں ہے کہ میں ماں درجاد اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں یہاں یہ فرماتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے عشا علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں لیکن وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں بیز اللہ اگر الفاظ موجود نہ بھی ہوں تو مراد یہی ہے کہ بیز اللہ جیسے حضرت جبریل امین نے عرض کی حضرت مریم سے لی احاب لکی غلامن سکی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیٹا دوں یہاں پر بے اللہ کے الفاظ نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ میں بیٹا دوں گا اللہ کے ازن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے ہیں اللہ کے عزم سے تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کے حکم سے بے شمار کام کرتے ہیں یہاں پر حقیقت مراد ہے وہ عیدا مرت فہو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے ثم یومیت وہی ذات جو مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا ولدی اتما فر خطوین وہی ہے ذات جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں قیامت کے دن معاف فرما دے گا نبی ہیں رسول ہیں خطاؤں سے پاک ہیں اللہ کے خوف کا غلبہ ہے آجزی انکساری کے ساری ہے ربی حبلی حکمن اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما الق نیب صیم اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے یعنی مجھے نیک بنا دے وہ تو حکمت سے پر نور ہیں اور نیکوں کے سردار ہیں ہماری تعلیم ہے کہ ہم اس طرح دعا کریں پروردگار تو مجھے حکمت دے دے اور مجھے نیک بنا دے وجوالی اور بعد میں آنے والوں کی سچی زبانوں پر میرا سچا ذکر رکھ دے اے لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ میں کریں اور مجھے اچھے نام سے یاد کریں اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے زندگی بہت مختصر ہے کسی پر غصہ کر کے کسی کی دل آزاری کر کے کیا زندگی ایک نہ ایک دن مر جانا ہے مرنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہمارا رویہ یاد آئے اور وہ ہمارا رویہ یاد کر کے شاید ہمارا ذکر برے الفاظ میں کرے انسان ایسی زندگی گزارے کہ ہماری زبان سے ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی اگر ہمیں باتوں میں یا کسی اور انداز میں تکلیف پہنچاتا ہے کاش ہم صبر کر لیں لیکن ہم اپنے لیے کوئی بری یادگار نہ چھوڑیں اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہر مسلمان ہمارا ذکر اچھے الفاظ میں کرے وہ جغلتی جنتی نعیم ارے پرور دار مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے نعمتوں والے باغات ہمیشہ کے باغات کا وارث بنا دے وغیرہ اے پروردگار میرے چچا کی مغفرت فرما ان نہو کانا مین بال بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے یہ آپ نے اس وقت مغفرت کی دعا کی جب آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا پھر جب یہ حکم نازل ہوا کہ مشرق اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا درست نہیں اب آئندہ اجازت نہیں تو پھر آپ نے پھر بعد میں کبھی مغفرت کی دعا نہ کی جیسے پہلے اگر نماز فرض نہ تھی صرف اللہ کا ذکر کرنا فرض تھا تو جن لوگوں نے نماز نہ پڑھی ان پر کوئی گناہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلط و السلام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک کافر اور مشرق کے مغفرت کی دعا کی اس وقت اجازت تھی جب تک اجازت تھی آپ نے کی عبداللہ بن اوبئی جو کافروں کا منافقوں کا سردار تھا منافقوں کا سردار تھا وہ مر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی حالانکہ وہ منافقوں کا سردار تھا آپ جانتے تھے کہ یہ جہنمی ہے لیکن آپ نے جس مناسبت سے پڑھی اس کی حکمت آپ جانتے تھے اس کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو اس نے ساری زندگی میرے ساتھ برا سلوک کیا لیکن میں اس پر کتنا کرم کر رہا ہوں کہ نماز جنازہ بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنی کمیز بھی اس کے کفن کے لیے دے رہا ہوں اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے ساحبزادے عظیم و شان اور پکے مومن بن گئے اور ایک ہزار منافق ایمان لے آئے حضور کے کرم کو دیکھ کر پھر جب آپ نماز جنازہ سے فارغ ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو آپ نے پڑھی ہے اب اس کے بعد آئندہ آپ کسی منافق یا کافر کی نماز جنازہ مت پڑھیے گا اللہ دوبارہ کا وطالعہ پہلے بھی منع کر سکتا تھا لیکن رب العالمین حکمت اور لوگوں کے مفاد میں کون سی باتیں ہیں رب العالمین زیادہ جانتا ہے تو اس میں حکمتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتے اب جب سے منع ہو گیا اس وقت سے لے کر آج تک شریعت کا یہی اصول ہے کہ جو بدعقیدہ ہے کافر ہے منافق ہے مشرق ہے یہودی ہے عیسائی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے تو بعض لوگ کافر کے مرنے پر کہتے ہیں انا الون اسے مرحوم کہتے ہیں یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں تو یہ کفر ہے اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے شریعت کا اب یہی حکم ہے ولا تخذی یوم آسون اے پروردگار تو مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں وہ تو نیکوں کے سردار ہیں وہ جنتی سردار ہیں لیکن قیامت کا خوف ایک مومن کو کتنا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے یوم فالوں والا بنون وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی علامہ سلیم مگر وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامت دل لے کر آئے گا جس کا ایمان ہوگا وہی کامیاب ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا وہی کامیاب ہوگا وہ ازلی فت الجنۃ متقیب جنت متقیوں کے قریب کی جائے گی للغاوین اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا وقیل لهم اور ان سے کہا جائے گا کن تم تاب نندون کہاں ہیں وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے ہل ین سرو نو کیا یہ بت تمہاری مدد کرتے ہیں یا وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں فکوب کی بو فی پس ہوم ولغا جہنم میں وہ بنگار اوندے منہ ڈالے جائیں گے وہ جنوب ابلیس اجماؤن اور ابلیس کا تمام اور پورا لشکر جو ابلیس کی باتیں ماننے والا ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا قالو، وہ بولیں گے وهم جہنم میں آپس میں وہ لڑ رہے ہوں گے تو کنہ لفی دو لم مبین بے شک ہم تو ضرور کھلی گمراہی میں تھے کم بب العالمین جب ہم رب العالمین کے مقابلے میں اے بتوں تمہیں ہم برابر ٹھہرا رہے تھے رب کے مد مقابل سمجھ رہے تھے وما المجرمون اور وہ کہیں گے ہمیں مجرموں گناہ گاروں نے گمراہ کر دیا ان گناہ کی باتیں ہم نے نہ مانی ہوتی تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا فما لنا من پین بس ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ولا صدیقی اور کوئی گہرا دوست نہیں فلو انا ان کر رتن پس اگر بے شک ہمارے لیے واپس پلٹنا ہوتا اگر ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں فن کو منل تو ضرور ہم ایمان لانے والے ہو جاتے ان نفیزہ نکل آیا بے شک ان باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں وما کان مؤمنین۔ لیکن اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں وہ ان ابک اللہ عزیز اور رحیب اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے